سر رحمان کا آغاز ہے سر رحمان مدنی ہے ہجرت کی بعد اس کا نزول ہوا اور پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پچپن ہے ففٹی فائیو اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر نائنٹی سیون ہے یعنی ستانوے قرآن پاک کی اس سور مبارکہ میں سیونٹی ایٹ آیات ہیں اور تین رکو ہیں سیونٹی ایٹ آیات اور تین رکو ہیں یہ سور مبارکہ میں بار بار یہ جملہ ہے فبی الا ربی کما اس کے معنی کو سمجھ لیں اس کے لفظی معنی ہے کہ اے انسانوں اور اے جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہاں پر دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے پھر قیامت میں جو جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر ہے پھر جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب ملیں گے اس کا ذکر ہے اور بار بار یہ ذکر ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور ہر جگہ مراد یہی ہے کہ جب اتنا کریم پروردگار ہے جس نے دنیا میں تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تم اس کی نافرمانی کرو تو گویا کہ اس کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے اسی طرح جب جنت کا ذکر ہے تو فرمایا گیا کہ اتنی پیاری جنت کو چھوڑ دینا اور گناہ کرنا گویا کہ جنت کی نعمتوں کو جھٹلا دینا ہے اور جب جہنم کا ذکر ہے تو گناہ کر کے جہنم میں جانے والے کام کرنا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا یہ بھی نعمتوں کو جھٹلانا ہے کہ جو نا ہوتا ہے وہ نافرمان فرمان ہوتا ہے کیونکہ جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے سور رحمان پڑھی مسلمان خاموشی کے ساتھ سنتے رہے آپ نے فرمایا تم سے اچھے تو تمہارے بھائی جنات ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے سور رحمان پڑھی اور جب میں اس مقام پر پہنچتا فبی الا غبی کما تو اے جنات اور اے انسانوں کے گرو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو وہ یہ کہتے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اے مالک کو مولا تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما تو ہمیں بھی چاہیے کہ زبان سے یا کم از کم دل سے ہر اس مقام پر یہ جملہ ضرور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا سور الرحمن کو قرآن پاک زینت قرار دیا گیا اور رحشن رحمان سب سے زیادہ مہربان علم القرآن رحمانجل نے قرآن سکھایا کسے سکھایا عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب ہے ان کافروں کا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو قرآن کسی بشر نے سکھایا تو فرمایا کسی بشر نے نہیں سکھایا بلکہ قرآن رحمانجل نے سکھایا خلقل انسانہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا علمہ البیان اور اسے بیان سکھایا ال انسان سے خاص انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں انسان کامل اور بیان سے مراد علم ما کانا ما یقون کا بیان کہ جو اللہ تعالی نے حضور کو علم کا خزانہ یعنی قرآن سکھایا اس قرآن میں اگلی اور پچھلی باتیں علم ماکان و ماں یقون اور تمام باتوں کا خلاصہ اور تمام باتوں کی گہرائی موجود ہے اشم سبل قمر اب نعمتوں کا ذکر ہے جو نعمتیں دنیا میں ہیں سورج اور چاند ایک حساب میں ہیں ایک نظام کے تحت ہیں سورج کا بھی ایک نظام ہے شان کا بھی ایک نظام ہے ذرہ برابر بھی ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہوتا ون نجم و شج و یس اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالی کو نجم سے مراد ستارے بھی ہیں اور نجم سے مراد وہ پودے بھی ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے جو بیل کی شکل میں ہوتے ہیں تو تمام درخت تمام بیلیں تمام ستارے سب اللہ کی بارگاہ میں سدا ریز ہیں یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں وہ سما اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا فو المیزان اور ترازو کو قائم فرمایا یہ ترازو اس لیے قائم فرمایا گیا تاکہ کل بروز قیامت جو میزان عمل ہے اس کی یاد تمہیں دلاتا رہے اور تم سوچو آج ہم چیزوں کو تول رہے ہیں کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال کی نیکیوں کو تولا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا بظاہر بعض چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں مگر ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا اور بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ وزنی ہوتی ہیں اسی طرح اخلاص لاہیت اور ایمان اور عقیدہ درست ہونے کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں وہ تھوڑے ہوں تب بھی وہ وزنی زیادہ ہوں گے کل روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اگر چھوٹی نیکی مقبول ہو جائے تو چھوٹی نیکی کو اللہ تعالی پہاڑوں کی طرح بلند فرماتا ہے اللہ تلمیزان یہ ترازو قائم فرمائے تاکہ تم تولے میں سرکشی نہ کرو یعنی پورا پورا تولو وہ عقیم الوزن اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو یعنی کسی کو چیز دو تو وزن پورا کر کے دو ولا تخ سر اور تولے میں کچھ کمی نہ کرو ودا ل انام اور زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے فی ہا ہتن اس زمین میں ہر قسم کے میوے پھل ہیں و نخلو رات اور خجورے ہیں غلاف والی اللہ رب العالمین نے ہر پھل کو غلاف چھلکا دیا کہ نہ جانے کہاں کہاں سے پھل چلتے ہیں ہزاروں مٹیاں اور ریت کے ذرات لگتے ہیں مگر آپ جب کیلے کے چھلکے کو اتارتے ہیں اندر ذرہ برابر بھی مٹی کا کوئی اثر نہیں ہوتا وب والریحان اور اناج بھوسے والا کہ اناج پر جو چھلکا ہے جب ہم چھلکا اتارتے ہیں اللہ تبارک کا کرم تو دیکھیں کہ اناج ہمارے لیے ہے اور اس کا چھلکا جانوروں کے لیے ہے وہ چیز ہمارے لیے بیکار ہے مگر ہمارے جانوروں کے لیے کارآمد ہے وہ ریحان اور دار پھول رنگ برنگی پھول اور ان کی خوشبوئیں فبی ائی آل غبی کما تو کر زیبان بس اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے تو ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ نافرمانی فرمانی کرنا گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے کہ جس رب نے اتنا احسانات کیے بندہ اس کا کہنا نہ مانے خلق الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا من صلصال ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے انسان کو بنایا گیا تو مٹی میں پانی ڈالا گیا اور گارا بنایا گیا پھر اس گارے کو دھوپ میں سکھایا گیا تو یہ مٹی سخت ہو گئی کہ اس کو اگر زمین پر پھینکا جائے تو آواز پیدا ہو سول سال سے یہ مراد ہے کل فخر جیسے ٹھیکری آپ نے مٹکے کو دیکھا ہوگا کہ جب مٹکا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اسے ٹھیکری کہتے ہیں یہ زمین پر گرتے ہیں تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے سوچیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور پھر بعد کی نسلوں کو پانی کے ایک قطرے سے بنایا گیا لیکن انسان میں اللہ تعالی نے کیسی کیسی صلاحیتیں پیدا کی وہ خلقل جمار اور اللہ نے جنات کو آگ کے ایسے شولے سے پیدا کیا جو بغیر دھوئے کے ہے آپ کے شولے سے پیدا کیا فبی الابی کما تو کر دیبان اے گروہ جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے تو ہمیں نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رب المشر دونوں مشرقوں کا رب پر ورب وہ رب المغربین اور دونوں مغربوں کا رب یعنی ساری کائنات کا رب فبی علابی کو ماتو کا زیبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا لاؤ گے مرجل ماہرئینی الطیان اس رب نے دو سمندر بہائے دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں دو سمندر بہتے ہیں دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں میٹھا پانی اور نمکین پانی یہ ہماری زمین کے اندر بھی ملا ہوا ہے مگر کہیں کنواں ہم جب کھودتے ہیں تو میٹھا پانی نکلتا ہے کہیں نمکین نکلتا ہے اسی طرح ایسے سمندر ہیں کہ جہاں پر نمکین اور میٹھے پانی ملتے ہیں اسی طرح ایسی دریا ہیں کہ دو دریا مل رہے ہیں کسی نے مجھے بتایا کہ سرحد میں انہوں نے دیکھا کہ دو دریا آ کر ملتے ہیں ایک کا پانی گدلا ہے اس میں مٹی ملی ہوئی ہے اور ایک کا پانی صاف ہے تو انہوں نے کہا یہ دونوں دریا مل کر پھر دونوں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ خود منظر دیکھا ہے کہ ملنے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو گدلا پانی وہ ایک طرف رہتا ہے اور صاف پانی ایک طرف رہتا ہے دونوں مکس نہیں ہوتے اب چاہے سائنس اس کا کوئی بھی سبب بتائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے ایسا نظام پیدا فرمایا بئی نہمام ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے ایسی آڑ اور ایسا پردہ ہے جو نظر نہیں آتا لا یبیان کی میٹھی اور نمکین پانی آپس میں مل نہیں سکتے ساب ائی آب بھی کمات پسے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے یوج من ہو مل ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے اور ان موتیوں میں اور مونگوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو رکھا کہ اس کے اندر لوگوں کی زیب و زینت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے اور دنیاوی نفع بھی ہے فبی آبی کما تو پس اے گروہ و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مولہ الجوار شل باہر کل آلام روسی رب کے لیے بڑی بڑی چلنے والی کشتیاں اور بحری جہاز ہیں جو سمندروں میں اس طرح اٹھے ہوئے ہیں گویا کے بڑے بڑے پہاڑ یہ بنانے کی طاقت کس نے دی یہ چلانے کی طاقت کس نے دی یہ لکڑی اور لوہا جس سے تم یہ جہاز بناتے ہو یہ کس نے پیدا کیا آبی کما تو گروہ انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماؤ.